وقهر الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الور ودساطه وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في الضلال وزوته خيب ولنما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداه جب وہ زیبیہ سے تشریف لائے مدینہ میں اللہ کے ربیع میں اصطلاح کا ماتا تھا عشرین یوما بیس دن ٹھہرے مدینہ میں او قریب مدایا اس کے قریب سما خارا جا قیبر پھر قیبر کی طرف نکلے تاکہ یبو قیبر کی خبر لے ان کی سنوں اور شرارتوں پر وہ تخلفا المدینہ کی صدا صدا ابنا ار فطا اور سدا ابن ارفتا کو مدینہ پر حاکم بنایا یہ نبی علیہ صلاط اسلام کا مبارک طریقہ تھا کہ جب کبھی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ میں کسی کو مقرر کر جاتے حاکم نازم اور سرپرست کی حیثیت میں معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین یعنی مسلمین جہاں بھی کٹے ہوئے ان کو ایک نظم کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے بغیر نظم اور نازم کے عبور جو ہے وہ مرتب نہیں رہتے منظم اور مہذب نہیں رہتے اور قربت تارا پارا ہو جاتی و کادینہ ابو حرائے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کا اعلانو ہی نہ اس دن المدینہ کا مسلم ایام میں ابو حرارا رضی اللہ کا اعلانو مدینہ میں تشریف لائے اسلام کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر چکے تھے اور مدینہ آئے ابو حرارا کا اسلام بہت آخر میں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ان کا خلوص اور ان کی کوشش اور خوشب ایسی ہے کہ روایات میں ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سب سے بڑھ کر ہیں یہ ان کی حفظ ان کی نیت اور ان کی کوشش کا نتیجہ اللہ پاک کی طرف سے نام ہے ببا تھا صبا ان کی سلاد صبح وہ آئے ابو حرانہ تو صبح کی نماز میں ہاتھوں میں مدینہ کے پیچھے شامل ہوئے نماز میں فشا میں آئے اور انہوں نے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے صبح کی نماز میں وہ نل مل, مل, مل متفقین یہ سورہ مبارک آ پڑھ رہے تو کالا اور وہ نماز ہی میں کہنے لگے جہاں متفقین کے لیے اللہ نے ہلاکت کا کہا وہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی سے لیتے سلوا کر تو اپنا توول پورا لیتے ہیں اور جب کسی کو دیتے ہیں تو ناقص دیتے ہیں اس میں بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ جو شخص کسی سے تول پورا لینا جانتا ہے اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ دوسرے کو تول کم دے جب وہ اپنے لیے اچھائی کا واقف ہے تو دوسروں کے لیے وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یا میں غافل ہو گیا تو یہ دوہرا معیار ہے بہری اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں کہ جو شخص دوسروں کو ستاتا ہے اور خود ستایا جانا نہیں چاہتا اس کے ستانے پر اسے سزا ملنا بالکل انصاف ہے جب وہ یہ سمجھ پی ہے کہ تکلیف دے رہے دو دوسروں کو تکلیف کیوں دیتا ہے کوئی شخص نہیں پسند کرتا کہ اس کی غیبت کی جائے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی غیبت پر اپنے اوپر بہتان پر اپنے اوپر جھوٹ پر غذب ناک میں ہو یا حق تلفی پر اسے غصہ نہ آئے تو پھر دوسروں کی حق تلفی بھی نہ کریں اور سب سے بڑھ کر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بچے اس کا حق پورا پورا ادا کریں کہ وہ ان کا باپ ہے اس نے بچپن میں انہیں پالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی قوت اور اختیار سے اور اللہ تعالیٰ کی نیب تو اس نے پریشان کیے تو اب اسے چاہیے کہ جس کے سب سے بڑھ کر اس پر احسانات ہیں اس کے حق کا بھی خیال کرے وہ رب الجلال والاکرام رام اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اسلامی تعلیمات دے کر اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا اللہ کے حکم سے ان کے بھی بہت احسانات ہیں ہم پر انسانوں میں اور ہر نماز میں تو شاہد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا گیا ہے ان پر درود و سلام ہو تبو ہریرا جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ہاں کے مدینہ نے سبا نے صبح تراخ میں پڑا وئی مل بک تھی اور اس وقت کسی سے منع نہیں کیا گیا تھا انہوں نے لباگ ہی میں لانچ کی کچھ لوگوں کا اور کہا وئی مل لی ابھی فلانے کے اوپر جو فلاں کا بیٹا ہے اس پر بھی ہلاکت ہو لہو جو اعلان اس کے دوہرے معیار میں اذا کالا اختار ابن واسطے جب لیتا ہے تلوا کر پورا پورا لیتا ہے کالا کالا بن نافس جب تول کر دیتا ہے تو نافس دیتا ہے وکالا سلم ابن الاقوا سلم بن اقوا نے کہا خرج ہم خلبر کی طرف نکلے وکالا رجن ایک بندے نے کہا لیا عامر ابن الاقوا عامر بن اقوا تو غالبن کے چکن سلما بن اخوا کے علاطف نیو نا بن کیا تو ہمیں اپنے اشعار نہیں سناتا کیونکہ یہ حدی خاں جو تھے یہ اشعار پڑھتے تھے اور رات کے وقت خاص طور پر اونچ پیٹ چلتے تھے اس آواز سے محدود ہو کر یہ آربوں کا طریقہ تھا سفر میں فرناز والا یخ دور یقون تو وہ اپنی سواری سے اتر گئے اور ہدی پڑھنے لگے اس جنگ سے جنگ خیبر سے غذبۂ خیبر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی پوری زندگی جیسے جنگوں ہی سے رقم ہے کبھی خارجی دشمن حملہ آور ہوتا ہے بدر میں اور اس کے بعد احد میں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیدیا کی طرف گئے ہیں پھر درمیان میں اللہ کے نبی کبھی بنو کے سے لڑتے ہیں کبھی انہیں یہود یہ بنی مذیر ان سے لڑنا پڑتا ہے پھر بنی و کی باری آتی ہے اب خیبر میں پھر یہودی عید اٹھے ہو گئے کبھی داخلی دشمن سے نبرداز ہوا ہیں اور کبھی خارجی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے کیا اللہ کے نبی علیہ صلاح کے سے بڑھ کر حسن سلوک کسی شخص میں ہو سکتا ہے کوئی ان سے بڑا رحمت کا پیغام دنیا پر نہیں ہے اس کے باوجود یہ مارکا یا بدھ ہے یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہے یہ حق و باطل کا مارکا ہے یہ شرک اور توحید کا مارک ہے یہ کبھی فرد نہ ہوگا ان یہ کہ توحیدیوں کو اتنا اختیار مل جائے تو وہ شرک کو بے بند سے اکھاڑ دیں اور جو کافر بھی ان کی حکومت میں رہے وہ اپنے کفر کو پھیلا نہ سکے زبردستی تو وہ مسلم نہیں بنائیں گے کسی کو مگر کفر پھیلانے نہیں دیں گے جب تک ان کے پاس اقتدار ہوگا جب اقتدار نہیں ہوگا جیسے ہمارا حال ہے تو وہ پھر دوسرا حال ہے بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے کہ آج امن کے پیغام سنانے والے بظاہر تو بہت خوبصورت پیغام سناتے ہیں کہ ہم امن کا پیغام لے کر اٹھے ہیں مسلم نے جلدی مچائی ہے اور ٹکراؤ مول لے لیا اس ٹکراؤ کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو نبی الرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہ حدم اشارہ کے لیے تھا جنہوں نے رسول کی تقریب کی تھی علیہ اخلاق و تو ان سے یہ ٹکراؤ بار بار ہوا آج کی یہود و اثارہ تو بہت سمجھ چکے ہیں بہت وسیع نظر ہیں اس وقت مطلب تو شہنشاہیت کا دعویٰ تھا بادشاہ کے پاس دینی اقتدار بھی ہوتا تھا یعنی سیاسی اقتدار اور دینی اقتدار ایک ہی شخصیت کے پاس ہوتا تھا بادشاہ ہی کا دن چلتا تھا ملکوں پر اب اسلام کی وجوہات کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسلام نے لوگوں کو جمہوریت سکھا دی اور اب لوگوں کی گردنیں آزاد ہو گئی اب تو یہود نشارہ بھی حکومتیں کرتے ہیں یہ بھی کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو خام خواہ ایک فلسفہ ہے جو کہ باطل ہے ہو چکا ہے زمانے میں اس میں اور اس کو لیے چل رہا ہے مولوی اور لڑا رہا ہے یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اسلام قیامت تک کے لیے اور اسلام کی اور اسلام لانے والوں کی اور اس کو ماننے والوں کی طبیعت انبیاء رسل کی طبیعت اور اس دین کی طبیعت اور اس دین پر چلنے والوں کی طبیعت کبھی نہ بدلے گی اور کافر کی اور قبر کی طبیعت بھی کبھی نہ بدلے گی یہ حقیقت ہے اور اسلام اس وقت کے لیے نہیں تھا ہمیشہ کے لیے ہے آج کے یہود المارہ بھی اسی طرح سے اسلام کے دشمن ہے جس طرح پہلے یہود الفارہ دشمن تھے کوئی فرق واقع نہیں ہوا جب تک ان میں یہودیت اور مسرانیت موجود ہے جو کہ ان کی معرف اور مبدل کتابوں کی وجہ سے ان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے اس وقت تک اسلام کے ساتھ ان کا مارکا یہ ناگود ہے یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے یا یہ ہمارے زندگی بند کر رہے گے اور خوب کہتے ہیں شیخ عبد الرحمان میں سفر الحوالی حوصلے بڑھاتے ہوئے کہ آج بے شک کفر کو اللہ نے بہت وسائل دے دیے ہمیں آزمانے کے لیے اتنے وسائل ہیں کہ دنیا بھر کی نعمتیں دنیا بھر کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ وہ سب سمٹ کر ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے مگر کہتے ہیں ایمان والو تم اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ تم اپنے اللہ کے وعدوں کو پورا کر دو یہ سارا تمہارا مال غنیمت ہے جو یہ اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ حقیقت آج کے دجال کہتے ہیں کہ یہ مالے غنیمت اور اس کے بعد یہ کفار سے جیویا وصول کرنا اور کفار کو ذی بنانا یہ تو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا اب کوئی قیامت تک اس آیت کے تحت یا ان آیات کے تحت اور ان حادی کے تحت یہ عمل نہیں کر سکتا یہ جی جھوٹ بولتے یہ ہمارے فلافار کو ہمارے آئندہ کو جنہیں ابواب باندھے ہیں جیویا وصول کرنے پر زیویوں کے احکامات پر ان سب کو یا تو جاہر ثابت کرتے ہیں کہ انہیں قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آئی یا انہیں دہشت گرد ثابت کرتے یا علامہ جاوید جو علامہ کہلاتا ہے آج کل ٹی وی پر بہت آ رہا ہے یہ اس حبیث اس دبجال کا کوئی قیامت تک یہ نہیں کر سکتا استاب اے جزیاتا ایمان کتال کتاب جو اللہ اور آفرت پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حرام تو حرام اور حلال تو حلال نہیں مانتے اور وہ جو اللہ کے دین حق کو دین حق نہیں مانتے حتی اتنا کتاب کو ہتہ جزیہ تم جزیا تھا ویرو حتی کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ تک میں جزیہ دے کر زمین بن کر رہی یہ کہتا ہے اس آرٹ سے تعلق صرف نبی اکرم علیہ وسلم کے وقت یہود نصارہ کے ساتھ ہے اس کے بعد قیامت تک اس ایٹ کے استعمال کی کسی کو اجازت نہیں اور آج یہود نصارہ سے دشمنی کی وہ آیات ان یہود نشارہ کے لیے گئی یہ ان سے کتنی بھی تیار کی تھی یہ بڑھا لیں ترکی نے بھی یہی کام کیا مگر آج تک ترکی کو یورپ کا حصہ نہیں بنایا گیا نہ بنایا جائے گا جب تک یہ نام نہ کلمہ پڑھتے اس کا بھی انکار نہ کر دیں جس سے انہیں یہ خوف فاری ہوتا ہے کہ سچ مچ کہیں یہ کلمہ کسی دن ان کے اندر نہ داخل ہو جائے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر اس وقت کلمہ داخل نہیں ہے بلکہ کلمے کی دشمنی یہ کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں مگر وہ اس کلمے سے اتنے خواہش ہے کہ کبھی یہ ان میں سے کسی کو متاثر کر گیا یہ ان کے مطمئن میں کبھی یہ کلمہ دل کے اندر داخل ہو گیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رحمت اللہ عالب ہونے کے باوجود جنگے کرنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے جنگیں کی اور کفار کو اللہ کے راستے سے ہٹایا تاکہ وہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کر سکے یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے اپنے پیمانوں کے تحت زندگی کے ہر میدان میں لوگوں کو چلنے پر مجبور کرتے یہ بدماش ہے گردی کرتے آج بھی پاکستان پر یہ, یہ پوری دنیا پر تقریباً پار ہی کے پیمانے جو ہیں ان کے تحت معیشت کو معاش کو سیاست کو ثقافت کو تہذیب کو اخلاقیات کو اور اس کے بعد سنوں کو جنگ کو تعزیرات کو سب کو ان کے پیمانے کے تحت چلایا جا رہا ہے یہ بدماشی نہیں ہم مسلمین ہمارا پیمانہ قرآن و سمت ہے ہمیں اس کے پیمانے کو استعمال کرنے کے لیے بالکل آزاد نہیں چھوڑا جاتا یہ کہاں کا اصول ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب اسلام کی فتح اس اعتبار سے ہوگی کہ لوگوں کی گردن آزاد ہے مردی جس طرح مرضی چلیں ہاں کیسے جس طرح مرضی چلیں ہمیں کون اسلام پر چلنے دیتا ہے کیا پاکستان کے قوانین اسلام کے قوانین بالکل بھی نہیں وہ تو اسمبلی میں پاس ہونے والے اکثریت کے تحت جو قانون ہے وہ چاہ بھی ہے ان, ان کا اسلام کے ساتھ ٹکراؤ ہو یا اسلام کے ساتھ موافقت ہو کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہاں اسمبلی سے بھی پاس ہونے چاہیے یہ کیا ہمیں آزادی دیتی ہر چیز آزادی نہیں دیتے ہم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد نہیں اس واسطے یہ بدماشی کریں گے تو ہمیں بھی جب قومت حاصل ہوگی ہم ان کا سر توڑ دیں گے اور انہیں لوگوں کو پاس نہیں بنانے دیں گے اس واسطے کہ ہم کسی کو ففر سے اسلام پر زبردستی نہیں لانے کے کت حکم دیے گئے یہ حرام ہے لاقرا حاف الدین زبردستی کسی کو مسلم نہیں بنانا پہا رہنا چاہتا تو رہے مگر زبردستی کے لوگوں کو کافر بنا اپنے پیمانوں کے تحت انہیں زندگی گزارنے پر مجبور کریں کہ یہ بدماشی کسی کو حق حاصل نہیں ہے رہل ایمان کے پاس جب قوت ہوگی ان تواویز کو راستے سے ہٹا دیں گے جو اپنی پوجا کرواتے ہیں اللہ رب العزت کا کھا کے اللہ کا سانس لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی مٹوب کے ساتھ مالا مال ہونے کے بعد اس کی یہ نفری کرتے وطالیہ سلموا سلما بن اخوا نے کہا کہ ہم نے عامر بن اخوا سے کہا کہ ہمیں اپنے شعر سناؤ تو انہوں نے پھر شیر یہ جو ہے وہ پڑے اور خود خانی کی فرمایا اللہ عما یہ غلط چھپ گیا لولا عم الآ اللہ تبارک و تعالی اگر تو ہمیں ہدایت ہدا نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے لولا انتا بظاہر اس کے لفظی معنی تو یہ بنے گے کہ تو نہ ہوتا اس سے مراد یہ کہ تو ہمیں ہدایت دینے والا نہ ہوتا محتا دئی تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے یعنی ہمارا ہدایت پرانا ہماری اپنی کوئی سوال نہیں الحمدللہ الحمد للہ حدان وہ لولا ان حدان اللہ یہ جنتی کہیں گے جب نہروں میں اور باغات میں اللہ رب العزت میں پہنچا دے گا اس دن کی سختیوں سے اور اس دن کی ہولنادگیوں سے بچتے بچاتے بالکل صحیح سالن وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں الحمدللہ للہ حدانہ لہذا یہ اللہ ہی کی سب تعریف ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی اس خوبصورت راستے کی طرف کی جو اس جگہ پر آ کر ختم ہوا اگر وہ نہ ہدایت کرتا تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے تو یہ بھی یہی پڑھ رہے تھے کہ اللہ عملہ اللہ تو ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے غلط صدک نہ غلط نہ کبھی صدقہ دیتے تیرے راستے میں نہ نماز پڑھتے سکینہ تک الینا اللہ ہم پر سکینہ کو ضرور نازل فرماتے ہمارے دل میں اطمینان داخل کر دے اسلام پر وہ سب بت القدام اور اللہ دشمن سے اگر ملاقات ہو تو ہمارے قدموں کو جما دینا عامر عامر یا رب الگا سیہ بنا اطینا جب ہمیں پکارا جاتا ہے جنگ میں آواز لگائی جاتی ہے ہم اسی وقت لپکتے ہیں دشمن کی طرف جدھر سے آواز آتی وہ بس سباہی یہ او ہے یا یہ کیا لفظ ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا الحرال اس سے مفہوم یہ عق ہو رہا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے یہ سیاح نہیں ہے صبح صبح کے وقت جب دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم پکار پر لب کہنے والے ہیں یہ تو صبح ہی اکثر جو ہے وہ کو مارا جاتا ہے رات کے پچھلے اس میں جب صبح ہونے والی ارادو فتنا تن ادئنا اور اگر دشمن نے ہم سے فتنے کا ارادہ کیا ہمیں صرف کی طرف لانا چاہ توحید سے پھسلانا چاہ ایمان سے پھسلا کر کفر کی طرف لانا چاہ تو ہم انکاری ہو گئے ہمیں اگر صلح کی طرف بلایا اس قیمت پر کہ ہم سمجھوتا کریں ابئی ہم نے انکار کیا فقال صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ہا رائف یہ شائف کون ہے جو اونٹوں کو چلاتا ہے اپنی خودی خوانی کے یہ کون ہے جو اثار پڑ رہا تالو عامر ربن اقوا لیکن لگے عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ كالا رحمہ اللہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں بچھاور ایک شخص نے قوم میں کہا واضح بس یا رسول اللہ اس پر تو اللہ کے رسول رحمت واجب ہو گئی آپ نے کہہ دیا تو معلوم ہوا اس پر تو رحمت واجب ہو گئی لازم ہو گئی لاہ دی اگر آپ ہمارے لیے بھی کہہ دیتے ہیں خیبر تو ہم خیبر پہنچے ہم نے مح محاصرہ کر لیا خیبر کا یہاں تک کہ ہمیں بھوک نے بہت ستایا یہ تو عام بات ہے جہاد کے اندر کتاب کے اندر بھوک پیاس کی تکلیف شدت یہ گھر تو نہیں ہوتا جنگل ہے اور اس میں آرام تو نہیں ہے اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے اگر یقین ہو کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں وہ دے گا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ دل میں کبھی خیال پیدا ہوا نہ کبھی کسی زبان نے چکھا فلم خارا جا مرحب جب سفید باندھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مرحب جو خیبر کا ایک بہادر تھا وہ نکلا یف ٹو اپنی تلوار کو بہت تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ لہرا رہا تھا اور بڑے تکبر اور فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑ رہا تھا پد علمت خائبر خیبر جانتا ہے انی مرحب میں مرحب ہوں چاہ کس طرح مجرم میں اس وقت اس نے کے ساتھ لس اور میں وہ بہادر ہوں جو تجربہ یافتہ میں نے بڑے مارے اور میدان میری دوائی دیتے ہے بہادر ہونے کی اکمل تلح جب جنگیں برفا ہوتی ہیں اور جنگوں کے شولت بھڑکتے ہیں تو مرحب کی بہادری کے جوہر دیکھنے والے ہوتے ہیں بنا گلا یہی آمر جو ہی بھی پانی کرتے تھے رضی اللہ نے یہ نکلے بہت یقین اور اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہے تھے کہ مت فائدہ خیبر جانتا ہے انی انی آمیر کہ میں عامر ہوں شاک کے سلا بطن مغام میں بھی اسلحے کے ساتھ لیس ہوں اور میں وہ بہادری کہ جس کی بہادری کثیر ہے یہ صرف جنگ کے میدان میں کفار کے مقابلے میں اس قطر اس قسم کا فخر جائز ہے عام حالات میں نہیں تاکہ کفار کو دہلایا جائے ڈرایا جائے دہشت گرد کہتے ہیں مسلمانوں کو کفار کو سے زیادہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اس لیے کہ وہ کفر کے ساتھ مسلمین پر جلگار نہ کرے مسلمین کو کافر بنانے کی کوشش نہ کرے اور اللہ کے بندوں کی گردن پر سوار ہو کر انہیں شیطان کے پیمانوں کے ساتھ شیطان کے طریقوں کے ساتھ نہ ہانتے سختہ غربت دونوں میں ایک ایک ضرب کا تبادلہ ہوا ایک اس نے تلوار ماری اور ایک انہوں نے تلوار ماری فضا کا شیف مرہب سی ترس آمر تو ان کی ڈھال پر مرہب کی تلوار پڑی اور اس کو توڑ دیا ان کی وہ جو ذرا مقصد تھی اس پر یا ترس ڈھال ڈھال پر ڈھال پر, پر پڑی یا ڈھال ٹوٹ گئی فضا وا آمر یہ لو نیچے کو جیبے کے نیچے سے اس کو وار کرے بتاؤں نا سیفیزن ان کی تلوار چھوٹی تھی تو زاویہ اس قسم کا بنا اور اس تیزی سے اور قوت سے وہ جھکے کہ یہ ساری قوت تلوار کے اندر جو داخل ہوئی تھی زور آیا تھا وہ سارے کے سارے زور سمیت رخ متفار وہ تلوار پورے زور کے ساتھ ان کے گٹنے پر لگ گئی اور گٹنا کٹ گیا اور وہ اسی سے شہید ہو گئے اتنا خون نکلا کہ موت واقع ہو گئی سلمہ سلمہ کہتے ہیں ان کے بھتیجے ہیں غالب سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی فپل تلن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذا عامر حابط لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے اس لیے یہ تو خودکشی میں آ گیا اپنی تلوار سے خود ہی اس نے اپنے آپ کو مار لیا معلوم ہوا کہ یہ بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے طبیعتوں کے اعتبار سے بعض اوقات لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں میں صالحین میں بھی جو بات کرنے میں کبھی بےپروائی سے جلدی سے منہ سے بات نکال دیتے صرف ہمارے اندر نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مدمین کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ بات منہ سے نکل گئی اور یہ گمان ہوا کہ جب اپنی ہی تلوار سے مرا تو یہ پتہ نہیں شہادت تو نہیں نظر آتی اور منہ سے بات کو نکال دیا شاید یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ان واقعات کے ذریعے ہماری اصلاح فرمانا تھی ہمارے سامنے نمونے رکھ دیے تاکہ آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کو توک دیں جس طرح نبی علیہ صلاح اسلام میں اصلاح فرمائی اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کو انسانی امکانات میں سے رکھیں یہ نہ کریں کہ کوئی شخص جو ہے اس پر نہ بےجا قسم کا حملہ کرے کہ اس کے اسلام کو ہی کر دیں غلطی ہو سکتی کمزوریاں رہ سکتی ہیں اللہ رب العزت ہماری کمزوریوں کو اپنی مقصد کے ساتھ ڈھانپ لے آؤں تو انہوں نے کہا لوگوں نے دمان کیا کہ عامر جو ہے اس کے اعمال حبت ہو گئے ضائع ہو گئے فکالا نبی علیہ سلاط نے کہا تازاب کہ جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا من کالا گا جس نے بھی یہ کہا نبی علیہ سلاط اسلام میں شدید تردید کی یہ عام تردید نہیں ہے اللہ کے نبی کسی کو جھوٹا کہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ تربیب بڑی شدید ہے بلکہ فرما ان نا لہو اس کے واسطے تو دو اظہر ہیں ایک اذر نہیں بلکہ دو اظہر ہیں اس کے واسطے وجن آدائنا اس باٮٔی اور نبی علیہ اللہ کے سامنے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کہا تو اس کے لیے دو اجر دیکھیں بھائی یہ ادھر اجرائن جو ہے یہ منسوب ہے اس واسطے کہ جار مجرور جو ہے وہ مبتدا نہیں ہو سکتا وجرانہ بینا اسلائی ہی اپنی دونوں انگلیوں کو جمع کر کے کہا کہ اس کے لیے دو اجر ہیں جاہدا مجاہد جاہدہ انتہائی توانائی کھپانا مشقت کے ساتھ کوشش کرنا اس نے تو اللہ کے راستے میں مشقت کے ساتھ کوشش کی اس کی خوشنودی کے لیے اور وہ تو مجاہد ہے نہیں کل مسا کب ہی عرب ہے جو اس کی مثل راستہ چلے اللہ کے راستے میں اور یا کسی مقصد کے لیے کبھی عرب ہی ہے جنہوں نے بہادری کی ہے جہاں دکھائے جو اس نے دکھائے بچا بیا بچیا اس کی مثل چلے ولم دگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے میرے خیبر خیبر کے کالا فو پگا کا پل جئی کا ٹھہر جاؤ لچکر ٹھہر گیا پکا لا تو کہا اللہ عم رب سما وات وما اد لاتوں آسمانوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جس کو آسمانوں نے ڈھانپ رکھا ہے جن پر آسمان ہے آسمان کے نیچے جو بھی چیزیں ورب ال اردین و ماں اقلل اور زمینوں کے رب اور ان ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وربر الشیاطین و ماں ادل اور شیطانوں کے رب شیطانوں کو بھی پیدا کرنے والا تو ہی ہے اور جن کو ان شیطانوں نے آگے اپنے چیلے بنایا ہوئے ان کا بھی رب تو ہی ہے وہ ربر ریاح و ماں اذرائن اور اے ہواؤں کے رب اور ہوائیں جن ذرات کو پھیلاتی ہیں ان کے رب نانس الو کا خیر ہاتھ ہل کریا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس بستی کی بھلائی کا کہ اس میں سے جو بھلائی ہے وہ ہمیں پہنچے وقع راحلی ہا اور اس کے اہل جو ہے ان میں اگر کوئی بھلائی ہے تو ہمیں وہ بھلائی پہنچے وقع ہا اور جو کچھ بھی یہاں خیر ہے اللہ اس سے ہماری جھولی بھر دے کر اور اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں اس بستی کے شر سے اس کی برائی سے وہ شرحا اور اس کے رہنے والوں کی برائی سے وہ شرما پیا اور جو بھی اس ماحول میں بستی والوں میں بستی میں یہ جو بھی شر ہے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اک بھی بسم اللہ اللہ کے نام سے میرے صحابہ اب بڑو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے روام نفائی وبل ماجا حدیث صحیح بحاث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری بمرین لیلہ نبی علیہ السلام وسلام نے تقریباً بیس رات تک ان کا محاصرہ جاری رکھا اس میں دیکھیں مستورات کو اور بچوں کو مدینہ میں چھوڑ کر جانا ان پر حاکم مقرر کرنا اس سب میں بڑی سخت آزمائش تھی اللہ کے راستے میں یوں بچوں کو اور بیویوں کو چھوڑنا اور اللہ رب العزت پر توقل کرنا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے وقانت اردن وق متن الحر یہ جو زمین ہے خیبر کی یہ ایسی زمین تھی جس میں بیماری تھی واقعہ بیماری والی اس کی فضا اچھی نہیں تھی صحت کے لیے تکلیف دینے والی شدید الحر شدید گرم جگہ فجا دن جہدا دن تو مسلمین نے شدید قسم کی کوشش کی یہاں پر انہیں جہاد میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خبر کرنا پڑا بڑی سخت بھوک بڑی سخت گرمی اور پھر وبا کی فضا کی وجہ سے بیماری کی فضا کی وجہ سے طبیعتیں بحال نہ رہنا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے اندر کھڑے ہوئے چاہے آزا ہوں حفظ ہوں الجہد علی نبی علیہ اللہ اسلام نے واضح کیا اور جہاد پر ابھارا اور ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے اور یہ طریقہ ہمیشہ جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کی توقی دی اور اب بھی جو مجاہدین ایسا ضرور کرتے ہوں گے کہ جہاد اور سے پہلے ہمیشہ واعظین جو ہے وہ ابھی بھی وہ بھیجا کرتے تھے جن کے واضح اثر ہو جو صاحب کردار ہو جیسے ایسے واضح نہ ہو کہ واضح کے بعد پتہ چلے کہ ان کے واضح کا فاصلے کے حساب سے مول بڑھ جاتا ہے یہ چھ سو چھ ہزار پانچ ہزار چار ہزار کا واضح ہوتا ہے جہاں یہ نہیں ملتا وہاں واضح کے لیے نہیں آتے یہ واضح نہیں اور کسی نے فیصلہ باد میں خطیب کے لیٹ ہونے پر مہینے کے بعد اس کے پیسوں میں اسے کوئی دو چار روپے روپئے کاٹ لیے اس نے کہا آپ کیوں اس نے کہا جناب اس دیاری میں اتنا کم تھا آپ کا تو وہ آپ دیاری دار ہیں سمجھانے کے لیے یہ پیسے جو ہے یہ آپ کا حق ہاں نہیں بنتا تو یہ افسوسناک چیز ہے تمام امبیال سلاط اسلام کی دعوت کی ایک بہت بڑی خوبی بلکہ کہہ سکتے کہ میزا یہ تھا کہ لا اسالو علیہ من عجر ان عجر الا علی العالمین میں دعت پر تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا خوف سے بھاگنا جانا کہ آخر کار اس کا کوئی مطلب ہوگا یہ ہم سے کوئی ایسا اچھا کام کرائے گا جس سے اس کی ذات کو اس کے خاندان کو اس کے نام کو اس کی عزت کو اس کے ناموش کو کوئی فائدہ پہنچے اس لیے نہیں میں تو تمہاری نجات کے لیے محنت کرنے والا ہوں میرے, میرا اگر ضرور میں ادر کا طالب ہوں اگر کا سب سے زیادہ طالب سب سے زیادہ حلف رکھنے والا اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے علیہ سلاط اسلام اور وہ اضر اللہ سے لینے والا ہوتا ہے اس کا ادر تو کوئی دے ہی سکتا کسی کی ہمت کیا ہے تو وہ واحد امیر الموبنی بھیجا کرتے تھے جو لوگ شاید کردار ہو علماء ہوں لوگوں کو ابھارے تو نبی علیہ سلاط اسلام میں ابھارا وہ حزم الہاد انہیں جہاد پر ابھارا اٹھایا کاماسیم عبد الف ایک سیاہ فام غلام فجوں میں موجود تھا کی رضی اللہ یار yeah اللہ اللہ رجل رجل رجل میں کالے رنگ کا مرد ہوں کبھی ہوں بچ میرا چہرہ بھی بدسورت ہے میں خوبصورت ذرا نہیں منتن کا بھی بھی زیادہ آتا ہو کر بعض لوگوں کے پسینے میں دور ہوتی ہے میری کوئی وہ بھی اچھی نہیں ہے لا مال علی میں غریب بھی فقیر میرے پس مال بھی کو نہیں ان کا کل تو الاؤ ہفتا اگر میں ان سے قتال کروں اللہ کے راستے میں اور میں قتل کر دیا جو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا خالا نام کہا کیوں نہیں ضرور فتقدم وہ آگے بڑھا فقات اور اس نے کتاب کیا حتہ قتل حتیہ کہ اللہ کے راستے میں کام آ گیا فکار صلی اللہ علیہ وسلم لما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل ہونے کے بعد دیکھا تو کہا لقب الحم اللہ وضح اللہ نے تیرا چہرہ خوبصورت بنا دیا وہ طیبہ رحق اللہ نے تیری خوشبو تیری جو مو उसको اس کو बदल میں بدل دیا متر کر دیا تجھے وہ کس سارا مال اللہ نے تیرا مال کثیر کر دیا تجھے جنتوں کا وارس بن گیا کالا لکد ری تھی مرل مرل میں نے دو بڑی آنکھوں والی वाली کو دیکھا کہ اس کے اوپر جو جنت کا ہوا اور جب ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے شبکت لے جانے کے لیے اپنی محبت اور اپنی شفقت کے اظہار کے لیے اس کے لیے ایک دوسرے سے داری لے جانے کی کوشش کر رہی تب قلانسی وہ ضبتی ہی اور اس کے جب کے ساتھ لپٹ رہی سستا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں ایسی شہادت نصیب کرے آپ سستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام باد نبی علیہ اللاۃ اسلام نے ایک حصہ خیبر کا فتح کر لیا سمتحب والا قطع الوطیحر قطعہ الوطیح و سلاللم کی طرف مائل ہوئے یہ دوسرا حصہ تھا خیبر کاما جانی بھائی خیبر کے دو حصے تھے اول جو تھا وہ شک اور نقاب تھا اس کو فتح کر لیا اور اب یہ قطبہ ولوطی و کی طرف جو ہے سلالم کی طرف مائل سلالم کی طرف مائل ہوئے اللہ نے اس اولاً یہ اچھا نطاب و اللہ کا کہا اولن نبی ترلیت صلی اللہ کا محاصرہ جاری رکھا حتی دل ہلاکا جب یہود کو یہ یقین ہو گیا کہ ہلاک ہو جائے گا کی کیونکہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو اللہ نے کہا فائن نہ مائل اس ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانی آتی جب صحابہ نے یہ تکلیف کا جو تھا امتحان برداشت کر لیا اور اللہ کی طرف سے یہ بھی خوشخبری ہے کہ لا یقین لف اللہ نقصلی اللہ وہ اللہ وہ سب سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا صحابوں کی نسبت بہت زیادہ تھی ہماری نسبت وہ بہت بڑے ایمان والے پہاڑ تھے تو اللہ نے اتنا ان کا امتحان لیا جب امتحان لے چکا مالک الملک وہ شریف تو اپنی رحمت سے یہود کو مایوس کر دیا یہود مایوس ہو گئے اور ہلاکت کا انہیں یقین ہو گیا اب ان کی ہوا نکل گئی شاہ اب سلا پر آ گئے اور سلا کا سوال کرنے لگے مناظلہ ابوالحکیت اور ان کا جو ابوالحکیت تھا سردار وہ آ گیا کا پیغام دے گا پسا الحم القماعت تو اس پر صلح ہوئی کہ ان کا خون بھی نہیں بہایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو لوڈیا غلام نہیں بنایا جائے گا یق مجون امین خیبر خلبر سے دفع ہو جائیں گے نکل جائیں گے یا خلون تان الحمد مال یا ارد اور یہ سارا مال اور ساری زمین خالی کر دیں گے نہ مال لیں گے نہ یہاں سے زمین سے کچھ چیز ایسی کپڑی وغیرہ کچھ بھی اس کا اٹھا نہیں سکیں گے غلط سفرا ول بلدا اور نہ سفرا لے سکیں گے نہ بلدا نہ زرد لے سکیں گے سونا نہ چاندی نہ ہلکا نہ مواشی مواشی وغیرہ دودھ گھوڑے سب کچھ انہیں سوڑنا پڑے گا اللہ فوبند انسان کیسی مالک نے ذلت علی نصیب کی ایک بس وقت کپڑا جو پم پر ہے وہ پہن کے دبا ہو جائے یہاں سے نکل جائیں یہ بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی راجا جب انہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام میں دیش نکالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے نسبت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم اس زمین کے زیادہ واقع ہیں یعنی کھیتی باڑی کے اعتبار سے اس کو شراب کرنے کے اعتبار سے پتا آنا یا پورسی ہمیں چھوڑ دیجیے یہیں پر کھیتی باڑی کرنے والوں کو ہم اسی میں رہ جاتے ہیں اور زمین کا آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ حصہ کر لیں کچھ ہم محنت کریں گے اور آپ اس زمین سے لیتے جائیں یہ زمین آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی ہم اس کے پرانے واقع ہیں اور اس زمین کو جوتنا اور اس سے اچھی اچھی وقت پر فصلیں نکالنا خوب جانتے پڑا می تو نبی علیہ نے بات مان لی ان کی ان کو خیبر کی زمین دے دی الاشا کریما خریدا و درحا اور جو بھی اس کے پھل نکلے اور جو بھی اس کی کھیتی نکلے اس نے آدھے آدھے پر ان سے سودا کر لیا آدھا تمہاری محنت آدھا ہمارا ما الا کتنا انصاف ہے اسلام میں یہ کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ ان لوگوں کا دین ہے جو لوگ قتل کرتے ہیں جو وحشی ہے جو حملہ آور ہے میں نے دیکھا یہ جو مشہور سکول ہے یہ کیا کرس ماڈل سکول جس کے داخلے کے لیے پتہ نہیں دس سال کے بیس سال پہلے نام لکھانا پڑتا ہے شاید آئندہ تو نسلوں کا لکھانا پڑے گا کہ میرے پوتے بھی یہاں پر داخل ہوں گے اور اس طرح دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ جیسے یہاں پر داخل ہونے کے بعد بچہ دنیا میں گورنر ہی بن جائے گا بڑا اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا اس کے نصاب میں محمد بن قاسم کو انویزر لکھا ہوا ہے حملہ آگ اور عربوں کو جو اس کے ساتھ تھے جن میں تابعین بھی ہوں گے ان کو لکھا پھوخار یہ خون پینے والوں کا حال ہے جن کو پوخار کہتے خدیسوں کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد محمد انہیں معاف کرتے ہیں و کرم سے حاصل ہے قتل کیا تو ان کی اپنی کتاب کے فیصلے پر انہوں نے خود کہا کہ ہماری کتاب سے ہمارے اوپر فیصلہ کرو اور ان کی کتاب نے ان کے اوپر فیصلہ یہ کیا اور قتل کرنا کبھی کسی چیز کو ضروری ہوتا ہے کیا یہ لوگ یورپ والے کیڑوں مکوڑوں کو فصل کو خراب کرنے والی چیزوں کو قتل کرنے کے لیے دوائیاں نہیں یاد کرتے اب ان کو بھی قتل کرنا چھو بہت رحمت والے بن جاؤ نا ان کو بھی قتل نہ کیا کرو قتل اس کو کرنا پڑتا ہے جس کے زہر سے بچنے کے لیے سوائے قتل کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علاسی نے چھوڑ دیا اور اسلامی جنگیں پوری تاریخ اسلام رکھ لیں سامنے کیا ہے اس بات پر کہ ان کے اندر جو کفار قتل ہوئے ان کی گنتی کر اور صرف ایک ہلاک کے حملے کی آپ گنتی کر لیں ایک امریکہ کے حملے کی گنتی کر لیں یہ سب اس سے زیادہ ہو گئے اور ان زمانوں میں آپ اگر کہتے آپ بہت زیادہ لوگ ہو گئے ان زمانوں میں ہلاکوں کے قتل جو ہونے والے ہیں وہ کئی ایک سو یا ہزار اسلامی جنگوں کے برابر ہوں گے اور آج جو امریکہ نے قتل کیے اس کے مقابلے میں اگر وہ کسی کی گردن اتارتے ہیں مجاہدین اسی لیے اتارتے کہ خبر سے تم ظلم بند کر دو تم اس سے ہیبت زدہ ہو جاؤ وہ کسی کی گردن اتار کر کچھ نہیں ہوتے اور یہ تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا گیا ہمارے علم کے مطابق یہ ابدی طور پر جلے گا یہاں بھی گردن اتر گئی آگے بھی ابدی جہنم میں جلے گا وہ اس لیے اتارتے کہ تم پر حیبت جاری ہو تم مسلمین پر ہاتھ صاف کرنے بند کر دو تم اپنے ملکوں میں لوٹ جاؤ اس بدماشی سے توبہ کر لو کبھی ہمیں جینے دو ہمیں اپنے رب ضلع جلال اکرام کی عبادت کرنے دو ہمیں کیوں دباتے ہو کہ ہم تمہارے پیمانوں کے تحت زندگی گزاریں ہمیں اللہ کے پیمانوں کے تحت جو اللہ نے مکر کیے زندگی گزارنے دو سما کس ماح اللہ سپتا اور انصاف کیا کہ انہیں محنت کا پورا آدھا حصہ دیا بٹائی میں آدھا حصہ دینا بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور اس دشمن کو جس دشمن نے ستانے میں کچھ کسرنس تھوڑی ہے اس کے بعد ایسا دیا سم کسما اللہ سلاثی نصحا پھر جو مال غنیمت ملا تھا اس پہ سہ سب سلاسی ن سہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپتا چھ اور سلاسیم چھتیس حصے کیے کل صحمل ہر حصہ جو تھا وہ کیا تھا میں اور اس میں سو تھے وقامت تو کتنے ہوئے سلاست و آلاق تین ہزار اور چھ سو حصے ہو گئے نصف ہے اس کا نصف یہ رسول اللہ اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے نصف کا وما ينزل یم ضلع بن امورسلم بن امور المسلم مسلم لیگ اور جو مسلمانوں کے کاموں میں نازل کیا جائے یعنی ان میں کیا جائے ونصف وہ اور دوسرا جو آخر تھا وہ وہین المسلمین یہ یعنی زمین کا نہیں یہ مال غریمت کا تھا مال غریمت کے تین سو ساٹھ حصے ہوئے اور ان میں سے آدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے امور کے لیے یعنی مسلمین کے رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے اور دوسرا جو آخری تھا وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا گیا اللہ رب العزت ہمیں اپنے مجاہد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہادر بنا دے اللہ تعالی ہمارے دل سے یہود نسارا کر تمام دشمنی دشمنان اسلام کا خوف نکال دے اللہ ہمیں اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو اور اپنے توقع سے بھر دے آمین اور اللہ ہمیں جہاد کا ایسا شوق عطا فرمائے کہ ہم دن اور رات دعوت کے ذریعے اور جب بھی اللہ زور دے تو کتاب کے ذریعے اور جب یہ راستہ نہ ہو تو ہجرت کے ذریعے ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دکھائی دے اور اسی پر ہماری موت ہو آمین اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کے ہم وارث بن جائیں جیسے وہ سیاہ فام غلام بنا تھا آمین فیلڈ کر دے بار ٹھیک ہے